بندوا دیا زندگی بات باقی, باقی تو انشاءاللہ اللہ بات باقی دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں دروس سیرویا علیہ سلاد و سلام کا یہ سلسلہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و احسان سے ابتداء ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم غزوہ کندک تک پہنچے جیسا کہ آپ نے سابقہ درس میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو تھیں وہ منظور ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والو میرے اس نعمت کو میرے اس احسان کو یاد کرو کہ جب دشمنوں کے لشکر تم پر چڑھ دوڑے ارس اللہ علیہ مریحن و جلود ہم نے پھر ان پر ایک ہوا بھیجی اور ہم نے بھی ایسا لشکر بھیجا جو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو سب دیکھتے اور مسلمانوں یاد کرو یہ کتنا مشکل وقت تھا کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے گویا تمہیں گھیر چکا تھا اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں کہ اب اتنے بڑے دشمن کا جو چاروں طرف ہمیں گھیر چکا ہے ہم کیا کریں گے وہ بلغت القلوب الحنا جب دل جو تھے خوف کے مارے گویا کہ وہ حلق میں آ گئے تھے اور تم گمان کر رہے تھے اللہ پہ گمان کرنا کہ اب کیا ہوگا اور یہ وہ ایسا مشکل مقام تھا کہ مومنین جو تھے خالص ایمان والے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے امتحان میں آئے کہ وہ بھی ہل گئے اور یہ وہ ایسا مقام تھا کہ جب منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی جو اللہ کا وعدہ تھا اور جو حضور فرماتے تھے ہماری نصرت ہوگی اسلام غالب آئے گا میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا یہ تو بعض بہت باتیں تھیں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ بھائی اہم والوں تمہارا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا اور جب منافقین بہانے بنا بنا کے میرے نبی کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ ان نبیو تنا آؤ رہا وما ہی ابھی آؤ یاس اللہ ہمارے گھر خالی ہیں اکیلے ہیں صرف عورتیں ہیں اور دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے کم از کم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اللہ نے فرمایا میرا بدری یہ گھر والی بات نہیں تھی نہ انہیں کو گھر کا غم تھا اصل میں تو وہ چاہتے تھے یریدون نہ اللہ فرار آ کے کسی طرح ہم بھاگ جائیں حالانکہ پلؤ دکھ لم اختار یہاں اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور حملہ اور داخل ہو جاتے الفتنہ پھر ان سے یہ مطلب کیا جاتا ہے کہ تم کافر ہو جاؤ فوراً اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اب بانے بنا رہے ادبار حالانکہ یہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم کبھی پشت دے کر نبی کو نہیں چھوڑیں گے ہم پورا پورا ساتھ دیں گے بکانا اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں تو پھر سوال ہوگا اللہ نے فرمایا میرے مدنی کو آپ فرما دے کل نہیں من القتل الا کہ تم کے تم ہرگز مؤت سے نہیں بھاگ سکتے تمہارا بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا آخر تم نے مرنا ہے یا قتل ہونا ہے چلو اگر کچھ دن بچ بھی گئے تو ایک مدت آرتی ہے جس کا تم نے نفع اٹھانا ہے کل منزل من اللہ ان اراد بکم سو او اراد بکم رہا میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں بچائے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روکے اگر اللہ رحمت دینا چاہے اللہ کے سوا تو کوئی ان کا دوست نہیں کوئی مددگار نہیں تو یہ سارے واقعات الحمدللہ للہ قرآن کی آیات میں نے اس لیے پڑھ لی تاکہ خندک کا پورا تفصیل سے آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں تو جب آدمی کے ذہن میں وہ واقعہ ہو اور پھر قرآن کو پڑھے تو پھر قرآن سمجھنے میں اس کو آسانی آتی ہے کہ اب میں یہ آیت پڑھوں ہاں اس کا واقعہ یوں تھا تو غزوائے خندق کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے دباؤ پر بات کر دیا اور ان کے خیمے اڑ گئے جانور اڑ گئے دیگیں اڑ گئیں کو چھوڑ کے بھاگ اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ دس ہزار کا لشکر پینتالیس دن تک محاصرہ کر کے بیٹھا رہے دس ہزار آدمی کا پینتالیس دن کا خرچہ اور وہ بھی فوج کا خرچہ کھانا پینا مساریف جانور ان کے گاس اور وہ دن میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور ناکام نہ, نہ مراد ہو کے لوٹ جائے کچھ بھی پلے لینا پڑے اس سے بڑی حدیبت کیا اس اسی لیے جب وہ ناکام لوٹے تھے تو وہ ایک جملہ ہے جو میرے آقا انعام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا حضور کی زبان سے نکلا ہوا تو ہر لفظ موتی ہوتا تو حضور باغ نے فرمایا تھا کہ نغزو لم شن بعد اليوم آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ سن لو آج کے بعد ہم قریش پہ حملے کریں گے ہم چڑھائی کریں گے ہم جنگ لڑیں گے آج کے بعد قریش ہم سے کبھی نہیں لڑ سکے یہ کوئی معمولی شکست تو نہیں تھی تو جنگ خندق میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عجیب عجیب جنگ ہے لیکن اس میں دیکھیں کہ ساری جنگ میں مسلمانوں کے بھی صرف پانچ آدمی شہید ہوئے اور کافروں کے تین آدمی مرے یعنی اتنا بڑے تو اتنا بڑا عذاب کا کٹ لیکن نقصان صرف اتنا تھا جو جانی نقصان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے کیونکہ پینتالیس دن تک آپ نے خندق کے کنارے پہ گزارا تھا تو آپ نے آتے ہوئے فوراً غسل فرمایا تاکہ کچھ تھکان اترے کچھ میل اترے گردوں کو بار اور پھر اتنی بڑا طوفان اتنی بڑی ہوا چلی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما کے باہر نکلے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہ قلبی وہ اتنے خوبصورت انسان تھے اللہ نے انہیں اتنا جمال دیا تھا کہ بعض روایات میں ان کے احوال میں یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے چہرے پہ خود کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر کسی فطرے میں مبتلا نہ ہو تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی جب تشریف لاتے انسانی شکل میں تو آپ حضرت دہ قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دہیا حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ علبا چھوٹے بچے تھے وہ آ حضور پاک سے کھیلا کرتے تھے تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے تو ان نے آ کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ ابھی ہمارے لیے وہ کہلاوا اور کھجور اور مٹھائی کدھر کی ہے کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ ہلاتے تھے, تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں اب حضور نے فرمایا میں اما اما اسے کیا کر رہے خدا کے بندے دہیا نہیں آدھا جبریل یہ تو جبریل ہے وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے تمہارے لیے کہا تھا چاکلیٹ لے کر آئے تو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ دہیا کی شکل تو حضرت جبریل حاضر ہوئے سلام کیا ہم نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے غسل بھی فرما لیا آپ نے زیرہ بھی اتار دی اور جنگی ساز و سامان بھی اتار دیا لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا فرشتے تو ابھی تک اسی لباس میں کھڑے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قرادہ کا معاصرہ کیا یہودیوں کے یہاں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ تین تھے بنی کے اور بنی نذیر اور بنی قریس اب ان میں سے صرف یہ بنی قریدا باقی ان پہلے دو قبائل کا اجلا کر دیا گیا تھا ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر چلے جس کی وجہ سے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا جو وہ نقشہ بناتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ملک تھا یہ جھوٹ ہے وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے اسلام لانے کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ پہ ان کی حکومت کبھی نہیں رہی وہ تو شام سے آئے مدینہ منورہ میں آ کے بیٹھ گئے کہ مکے میں نبی پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے تو آپ پہ انہیں پڑا ہوا تھا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے لیکن جب حضور ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے یعنی آپ حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نصب میں آئے تو ان کے دلوں میں عداوت و بخز آ گیا اور وہ انکار کر گئے ورنہ نہ یہاں ان کی کوئی حکومت تھی نہ ان کا یہاں قبضہ تھا اور نہ یہ ابتدا سے بلاد حرم یا بلاد مدینہ یا یسرف کے رہنے والے لوگ تھے یہ تو شام سے آئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت میں تھوڑے تھوڑے حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابئی جو تھا اس کو مدینہ کا سردار بنا دیا جائے لیکن ابھی اس کو بھی نہیں بنایا گیا تھا یعنی اس کی سرداری کی باتیں چل رہی تھیں سرکار جب تشریف لے آئے تو سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں سب کی نام جو تھی وہ ختم ہو گئی اور سب کی عظمتیں خاک میں مل گئیں اب سبھی دنیا تو حضور کی غلام ہو گئی تو یہودی اور زیادہ سٹپٹ حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا اپنے صحابہ میں کہ ارل ار لاسلا فی بنی قریضہ خبردار ہم میں سے کوئی نماز اصر کی نہ پڑے مگر کہ بنی قریضا میں پہنچ گئے اور صحابہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہیا جو ہیں وہ بھی بنی قرہ کی طرف جا رہے ہیں تو نے فرمایا وہ یا نہیں وہ جیلا اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجبین جو تھے حضور کے حکم پر فوراً تیار ہوئے اور بنی قریدا کی طرف چلے کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ بنی قریدا ہی تو تھے کہ جن کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات کا دور پیدا ہوا اگر بنی قریدا غداری نہ کرتے اگر بنی قریدا اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے اگر بنی قریدا اپنے آدمی بھیج کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے جاسوس نہ بھیجتے اگر بنی قریدا جو تھے وہ ہوئے یہ اپنے اختب کے ساتھ سودا بادی کر کے حضور کے جنوب کا دروازہ نہ کھول دیتے تو مسلمان تو مطمئن تھے آگے خندق تھی اور تین حصے مطمئن سب سے بڑی غداری ان کی اور دوسرا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ بھی ان کی قوت کو تو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے نہیں یہ پھر ہمارے لیے خطرہ نہ بنے ورنہ جب تک دشمن ہمارے بغل میں بیٹھا ہے وہ تو کسی وقت پھر ہمیں نقصان دے سکتا اور غزب احداب یا غزوائے خندق اس سارے غزبے کے غزبے کے پیچھے جو اصل قوت تھی جو اصل برین تھا وہ بھی یہودیوں کا تھا کہ ہو ابن اختب جو ہے خیبر سے نکلا اور مکے پہنچا قریش کو تیار کیا بنو غطفان کو تیار کیا بنو سلیم کو تیار کیا بنو فضارہ فراز فدارہ کو تیار کیا احابیش کو تیار کیا اور ساری دنیا گلش کر رہے کہ مدینہ پہ حملہ ضرورت تھی کہ یہودیوں کی قوت پہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ پھر ان کی قوت ہمیشہ کے لیے تو اب صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بنو قردہ کے لیے چل پڑے تو اتفاق کی بات ہے کہ عصر کا وقت جو ہے راستے میں ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا تو اب صحابہ میں دو جماعتیں بن گئی بعض جماعتیں جو تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی نماز عصر کا وقت آ گیا ہے ہمیں فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے اور بعض صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہیں ظاہر حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ لا صلات الاسر الا فی بني <قرائدہ> کہ نواز اثر کوئی نہ ادا کرے مگر بنی قریضا میں ہم تو وہی پڑھیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے بندے مقصد ہوتا ہے ایک بات کو سمجھے مفہوم یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو مفوم تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز کا وقت آئے تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں تو بہرحال کچھ صحابہ نے نماز اصل کے راستے میں وقت پہ پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز جو تھی وہ بالکل تہائی آخری وقت میں جا کے بنی قریط جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس اختلاف کا صحابہ کے دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بارے میں خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا قلعہ علی حق تم دونوں حق کو ثواب پہ ہو تم دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی جنہوں نے اپنے وقت پہ نماز پڑھ لی انہیں بھی اچھے اور جنہوں نے میرے الفاظ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آخر میں جا کے نماز بنی قریدا میں پڑھی انہیں بھی اچھے یہ تو فام کا اختلاف ہے یعنی سوچنے کا اختلاف ہے مقصود تو دونوں کی اطاعت تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں مثلاً ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے تو اس میں محدثین کا علماء امت کا جبہور کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ جس کے جس امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کے قول پہ عمل کریں لیکن دوسرے امام کے قول کو من کر نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نبوز باللہ گناہ ہے اور مخالف خالب قرآن و سنت ہے اس کو آپ من کر نہیں کہیں آپ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے امام و عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں زیادہ وزن لگتا ہے دلیل ان کی زیادہ مجھے قوی لگتی ہے لیکن امام شافی کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا قول ان کریں کیونکہ ان نے بھی اتحاد کیا ہے صرف فہم کا اختلاف اسی لیے جو آج کل ایک بہت بڑا ذہنوں کو مصموم بنانے کے لیے ایک پراپگنڈا کیا جاتا ہے اہمہ کے خلاف کہ دیکھو جی کوئی شافی ہے کوئی انفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی ہے یہ تو لوگوں کو جی چار فرقوں میں تقسیم کرنے والی بات ہو گئی نا اللہ کے بندے اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرے پھر تو چار فرقے نہیں پھر تو کروڑوں فرقے بن جائیں گے چلو کم از کم امت چار فرقوں میں تو ہے نا پھر اگر ہر آدمی اپنی اپنی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے پھر تو آپ فرقے گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنے ہو گئے وہ تو وہی بات ہوگی اللہ اقبال مرحوم کی کہ جب مولانا نے ان سے کہا تقلید کے خلاف تقریر کی کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے کسی امام کا مقلد نہیں ہونا چاہیے بس قرآن سنت پہ خود عمل کریں پڑھ کے تو سنتے رہے دلائل سنتے رہے تو جب بات ان نے ختم کی تو علامہ اقبال مرحوم سے کہنے لگے کہا کہ اقبال یہ تقریر میں لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا میں نے جو ایک گھنٹے سے دلائل دیے ہیں اور اتنی باریک اور دقیق باتیں کی ہیں میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا چونکہ تم بھی تو مقلد ہو نا تو اب تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ کسی امام کے پیچھے نہیں لگنا تو علامہ اقبال ہنس پڑے انہوں نے کہا مول صاحب مجھے تو سمجھ نہیں ہے انہوں نے کہا اقبال تم اتنے ذہین آدمی ہو ماشاءاللہ اللہ مفکر آدمی ہو تمہیں سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم ان عما کی تقلید چھوڑ دیں تو پھر کیفیت یہ ہوگی چون سلاتے بے امام جیسے بغیر امام کے ایک نماز ہو رہی ہو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا کہ کوئی رقو میں ہوگا کوئی سجدے میں ہوگا کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوگا کوئی کھڑا ہوگا کوئی جارہا ہوگا ہمارا حال وہی ہو جائے گا کہ سلاتے بے امام ہم بن کے رہ جائیں گے یہی تو کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے پانچ دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کڑا کیا کوئی تو وجہ ہے نا آس ورنہ اللہ میں فرماد ہے بابا آدمی نہیں آج اپنی اپنی پڑھ لو چلے جاؤ بس پھر جماعت کی ابتدا کی پابندی کی ایک آرڈر پہ کاشن پہ چلنے کی کہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر رکھو تو رکھو سجود تو سجود یعنی آپ پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے آپ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے پہلے سر نہیں جھکا سکتے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تمام ائمہ دین ائمہ محدثین ائمہ فقہا ائمہ مجتہدین ائمہ قرہ علماء حقہ سب کا احترام اور ادب کرنے کی ہمیں توفیق یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک لہر چلی ہے صحابہ کے خلاف وہ صحابہ کو نہیں مانتے اور ایک لہر چلی ہے ائمہ کے خلاف وہ اما کو نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے یہ بڑی دور کی باتیں ہوتی ہیں لیکن خدا کرے کہ ہمیں اللہ سمجھ صاف تو اس لیے یاد رکھیں کہ چارے ایما کرام جو ہیں وہ سب کتاب و سنت کے غلام ان سب کا مرجع ان سب کا مابا ان سب کا ماخذ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت ان میں اختلاف کیوں ہو گئے ایک امام کچھ کہتا ہے اور ایک امام کچھ کہتا ہے اس اختلاف کی وجہ کیا اختلاف فام یعنی ہر کسی کی تھنکنگ پاور جو ہے وہ الگ ہو ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے ایک آدمی ایک لفظ سے ایک مفہوم لیتا ہے دوسرا آدمی اسی لفظ سے دوسرا مفہوم لیتا ہے تو چونکہ فہم میں اختلاف ہے قدرتی طور پر لازمی بات اختلاف مسئلے میں بھی آنا تھا اب دیکھیں جیسے صحابہ دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا ایک کہتے ہیں نماز پڑھ لو مقصد ہے کہ جلدی پہنچو ایک کہتے ہیں کہ بڑی خلاد کے بغیر نماز اب دونوں نے حالانکہ الگ الگ کیا کام لیکن حضور نے دونوں کو صحیح قرار دیا اسی لیے آئما کے اندر چاہے آپس میں کتنی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف بدنیتی بے مبنی نہیں ہوتا وہ اختلاف بر بربین فام ہو اور دوسرے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ حضور سے ایک صحابی نے حدیث سنی اور وہ جہاد کے لیے جڑ نکلے چلے گئے جناب وہ تو ہندوستان پہنچ گئے وہ واپس مدینے پلٹے ہی نہیں اب انہوں نے جو جو مسئلے سنے تھے وہ تو وہی سمجھاتے چلے جائیں گے چونکہ واپس جو ان کے بعد احکام آئے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں بےچاروں اور انہوں نے جہاں جہاں دین پھیلایا لوگ اسی کو پکڑتے گئے وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو اس وجہ سے بھی اختلاف اور تیسرا اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً آپ پترو میں دعا پڑھتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہ عمدنافی من حدیت من آفی آفیت اور ایک دعا جو ہے وہ دوسری تو ایک دعا جو ہے اس کی روایت ابن عباس کر رہے ہیں اور ایک دعا جو ہے اس کی روایت عبداللہ المسود کر رہے ہیں تو اب حالانکہ دونوں حدیثیں تو حضور پاک کی ہیں دونوں دعائیں حضور نے سکھلائی تو بعض امان نے عبد اللہ ابن مسعد والی حدیث کو لے لیا بعض امان عباس والی حدیث کو لے لیا دونوں حق پر ہیں ان میں اختلاف کون سا ہے اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہ کثیر اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا مغلبتی مغرب بات نہیں وہ بھی حدیث میں ثابت وہ بھی حدیث میں کوئی اختلاف تو اس لیے ہمیں اختلاف نظر آتا ہے لیکن جب غور کیا جائے تو وہ اختلاف کسی بربنائے نیت فاصدہ نہیں ہوتا بلکہ ہر مجتحد کا ایک اجتہاد ہے, اس کی ایک ہے، اس کی ایک رائے ہے لیکن سب کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح قرآن و حدیث پہ عمل ہو کوئی بندہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکل تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا بنی کو کا چونکہ بہت بڑے قلعے تھے ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ایک سال بھی اندر بیٹھ کے کھا سکتے اور ان کے یعنی بچوں کے علاوہ عورتوں کے علاوہ اس وقت اندر لڑنے والے جو تھے وہ سات سو آدمی مقاتل موجود تھے یا یعنی جنگ یو آدمی جنگ لڑ سکتے سات سو سات سو کی نفری کو معمولی سی بات تو نہیں ہوتی جب یہ محاصرہ مکمل ہو گیا صاحبہ باہر ہیں وہ اندر حضرت ابی لبابا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے میرے مدنی سرکار کے آپ مدین پاک جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا استوانہ ہے ابھی لبابا ریاض الجنہ میں جائنت لکھا ہوتا ہے استوانہ سیدہ عائشہ استوانہ ابی لبابا استوانہ حرس استوانہ الوفود یہ وہ سب مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جہاں حضور پر پیرا دینے والے بیٹھتے تھے جہاں وفد آ کے ملتے تھے جہاں ابی لبابا کا واقعہ پیش آیا تھا اور بی بی عائشہ کا ستون جو ہے جس میں نام ہے استوانہ عائشہ رضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہاں ایک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں تو بی بی عائشہ اکثر وہاں آگے دعا مانگتی تھی نوازیں پڑتی تھیں تو اس وجہ سے ان کی نسبت اسی طرح استوانہ جہاں حضور کی چار پائی مبارک ڈالی جاتی تھی تو بہرحال ان میں ایک استوانہ ہے ابھی لباب کے نام سے یہ ان کا بھی اسلام سے قبل یہودیوں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس محاصرے کے دوران میں انہوں نے اوپر سے جب دیکھا کہ ابھی لبابا کھڑے ہیں تو نے کہا ابھی بات تو سنو کبھی ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں ہمیں ایک بات تو بدلاؤ کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ قلعہ کھول کر نیچے اتر آؤ اور میں تمہارے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا کروں گا اگر ہم حضور کی بات مان لیں اور قلعے کے دروازے کھول دیں اور نیچے اتر آئیں تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو کفیل بابا کہتے ہیں کہ بے سخت تھا بغیر سوچے سمجھے میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ قتل کریں گے اور کیا کریں وہ کہتے ہیں بات تو ہو گئی لیکن میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں نے یہ کیا, کیا میں نے سرکار دو جہاں کا راز کھول دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں بھاگا اب میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں سرکار کے سامنے جا سکوں اتنی غلطی ہو گئی تو حضور کے سامنے کیسے جاؤں یہ تو ہم بہادر ہیں نا کہ ساری نافربانیاں کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس دفعہ روضہ مبارک پہ گئے نا جی تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارتی ہو گئی اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاءاللہ بس جی کمال ہو گیا جی بس میں رات کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا وہ داغے بتاؤ کیا کل کی بات جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کر اور جو بتائے طے ہیں نا سمجھ لوگ ہوتی نہیں ایک بات ہمیشہ یاد رہتا جو برتن خالی ہو نا وہی بچتا ہے تو بہرحال ابھی بابا آئے سیدھے مسجد دیکھو میں اپنی بیوی بی کو بلایا کہا کہ رسی لے آؤ ہے رہا. رسی لے کیا کرو نے کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو میں مجھے ٹھیک ہے کہ دیکھو نواز کے وقت مجھے کھول دیا کرو کیونکہ نواز تو میں نے پڑھنی اور نماز جب ختم ہو جائے لوگ چل جائیں مجھے پھر باندھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ابی البابا تو وہاں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہو انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور وہ بیچارے نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا ہے حضور نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے پاس آتا تو ہم اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتے لیکن اس نے اب معاملہ سپریم کورٹ میں دے دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو اللہ جانے اور ابھی و جانے اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے ہم تو نہیں دخل دے سکتے تو اسی اصنا میں ایک یہودیوں میں تھا کابن اسعد وہ ان کا بڑا فہم والا تھا اس نے تمام یہودیوں کو وہی کابن اشرف کی حویری میں جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے سب رائے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے میری رائے میں تین طریقے ہیں ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہ نہیں آتا انہیں کہا جی بترا وہ کیا اس نے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو نا تم سب جانتے ہو کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم الانبیاء یہودیو تم سب جانتے ہیں اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نب اور خاتم الانبیاء ہیں آخری نبی جب یہ بات جانتے ہو تو زد میں آگے کیوں اڑے ہوئے خام خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے اعلان کرو مسلمان ہو جو بات ختم ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کرو انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے تم دوسری بات انہوں دو. نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں دفن کر دیتے ہیں تاکہ نہ عورتیں ہوں گی نہ بچے ہوں گے نہ ہمیں ان کا غم ہوگا نہ یہ ہمیں دل میں درد ہوگا کہ ہمارے بعد مسلمان ہماری لڑکیوں کو ہماری عورتوں کو لے جائیں گے تو اس کے بعد جب یہ سب اپنے ہاتھ سے ہم کو قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کے دروازہ کھول کے حملہ کریں مسلمانوں کا مقابلہ کریں یا مٹ جائیں یا مٹا دیں غالباغ ہے تو شادیاں اور کر لیں گے مسلمانوں کی عورتیں بھی ہمیں مل جائیں اور اگر ہار گئے تو چلو ہم مرد تو ہیں نا مرد ہیں مر جائیں گے انہوں نے کہا اچھا بھی تیسری بات انہوں نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ لت السبت جو ہے ہفتے کی رات وہ تمام مذاہب جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی رات میں کبھی نہیں لڑتے نہ ہفتے کو لڑتے تو اس وجہ سے ہمارا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ اس رات میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی آج کی رات وہ نہیں لڑیں گے نا کسی سے تو جب مسلمان مطمئن ہوں گے جو ہمارے محاصرے پر ہیں تو ہم لے لیتے میں حملہ کر دیں دروازہ کھول کے سب چڑھ دوڑ اور فتح. ان کے علاوہ کوئی حل نہیں انہوں نے کہا دیکھو کابل ابن سب جو پہلی بات ہے نا اسلام لانے کی پھر اتنا عرصہ یار ہم نے مقابلہ کیوں کیا تو ٹھیک ہے وہ نبی سچے ہیں لیکن بس ہم ضد کر گئے ہیں تو اب کیا ماننا ہے بھائی ہم اسلام تو نہیں لاتے باقی دوسری بات ہے تمہاری کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں یار ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں اگر ہمارے مقدر میں مرنا لکھا ہوا ہی ہے تو ہم کیوں مارے ان کے قتل کے ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگے پھر اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہماری عورتیں بچے بھی جہاں مقدر ہے چلے جائیں یہ بات بھی ہمیں قبول تیسری جو تمہاری تجوید ہے کہ لہلت شبد میں ہم حملہ کر دیں اور اسی شبد کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے یہی شبد کی نا فرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو کر ادا خنادیر بنا دی اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں اور خدا کا کہا رہا ہے ہم کو پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا تو یہ بات بھی کہا اچھا اگر ان تین باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں تمہاری مرضی جو چاہو کرو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر عوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور بڑے اصیل گھوڑے تیار کیے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جو ہے نا ہم حملہ کریں گے ان کے قلعے پر یا تو دروازہ قلعے کا توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم ہو واپس نہیں ہیں بس اب انیس دن ہو گئے ہیں محاصرہ کیے ہوئے تو اس انیس دنوں میں ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو آج ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں ان نے خصوصی دشتا جان فروش دستہ ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہوگی یا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے ہماری لاشیں واپس آئیں گی اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے اندر داخل ہو جانا ہے کوئی دنیا کی جو طاقت آئے کر اب کیونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہے نہ یہودیوں کی بھی یہ بات پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وارننگ دی آپ نے فرمایا اچھا بات کرو یہودی تم کس کا فیصلے پہ اترو گے انہوں نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم اترو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو غزب خندق کے موقع پر تیر لگا تھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت جا رہے تھے اور سیرا پہنی ہوئی تھی اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی چیزیں راقی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ ساد کا ہی تمہیں اسی جگہ تیرنا مارے اسی جگہ تیر لگا اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ بھی اس کو کئی کرو یعنی داغ دو آگ بھی لوگ جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے حضور نے حورئی کرایا بند ہو گیا پھر جاری ہو گیا پھر حضور نے دوبارہ داغ دیا پھر بند ہو گیا پھر جاری تو پھر حضور نے آپ کو مدی بھیج دیا تھا کہ مسجد میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو وہاں تیمارداری ہو خون اتنا نکل گیا ہے کمزور ہے اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی تو انہوں نے کہا کہ نمز اللہ حکم یا محمد صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خلاص خلاص ہم آپ کے حکم پر اترتے اور دروازے کھول دیے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ ہے اوس کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے ایک اوس خزرت خزرت جو تھے وہ بنو ندیر کے حلفاتے اور اوس جو تھے یہ بنی قریدا کے حلفات تھے تو بنی نظیر کو جو پناہ ملی تھی حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں ان کو قتل نہیں کریں گے تو وہ خدرج کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ادور ہمارے موالی ہیں ہمارے حلیف ہیں ان کے ساتھ رعایت کریں اب جب یہ باہر نکلا ہے تو قبیلہ لائف کے لوگ جو تھے مسلمان انصاری وہ بھی آگے اللہ موالی نا آسن عالے آسن کما آسن تعالی اخونا خدرج جیسے آپ نے خدرج قبیلے پر احسان کیا ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی وہ چلے گئے خبر تو یہ بھی تو ہمارے حریفیں آپ رعایت کریں ان کو بھی رعایت دیں بھی چل جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اپنی جواب پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے حالانکہ بنی النظیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور بنی نے رہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی ان کے اور ان کے جرم آسمان و زمین کا فرق حضور نے فرمایا اچھا دیکھو قبیلہ ہے اس کے لوگوں تمہارا سردار ہے حضرت سعد تمہیں ان کا فیصلہ قبول ہے انہوں نے کہا حضور وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے ہمیں ان کا فیصلہ قبول کیوں نہیں ہوگا وہ تو اوس ہے اب نے فرمایا حضرت سعد کو بلاؤ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل سے ایک لکڑی ڈال کے گدا پر اس کے اوپر لٹا کے اور پکڑ کے بڑی مشکل سے لایا گیا چونکہ آپ تو زخمی ہو چکے تھے تیپ لگ چکا تھا اسی حالت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا کو مولہ صحیح لوگوں اپنے سردار کی طرف اٹھو سعد کی طرف ان کو آرام سے اتارو ان کو اتارا گیا بٹھایا گیا اور حضور نے فرمایا کے ساتھ تمہارے قبیلے کا مطالبہ ہے کہ ہم بنو نذیر کے بارے میں کچھ رعایت کریں لیکن چونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو اب یہ معاملہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے تم جو فیصلہ کرو گے حضرت نے سنا انہیں کہا حضورات کا حکم ہے تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے قبیلے کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ان کے جو بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم سب کو قبول ہوگا انہوں نے کہا اور جی تو اس نے پھر باقی مسلمانوں کی طرف دیکھا جو اس سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تھے مسلمان نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر میں فیصلہ کروں تو آپ لوگوں کو بھی قبول ہوگا ان نے کہا میں بھی قبول ہوں پھر اس نے حضور سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا اس نے کہا حضور ہوں تو میں غلام لیکن اب آپ نے حکم دے دیا ہے تو اگر میں فیصلہ کروں تو پھر آپ کو بھی قبول ہوگا اور میں نے تمہیں تو حکم دیا ہے مجھے بھی قبول ہوگا اس نے بنو قردا کی طرف دیکھا یہودیوں کی طرف ان کے بھی تو بڑے بڑے سردار موجود تھے سب آ گئے تھے کیونکہ اب تو اپنے آپ کو استسلام کر چکے تھے سونپ چکے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بنو قریدا بتاؤ اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا انہوں نے کہا تم ہمارے حلیف ہو پرانے تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا ہم تو تمہارے ہولفا تو سب سوچ لوگ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے ایک بھی نہ چھوڑیں اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سب آیا ہے غلام حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر یا سعد سعد اللہ کی بڑی شان ہے کزئی تب کتاب اللہ تم نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے سے فیصلہ کیا کہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سات سو آدمی خدا کی شان ہے کہ ایک ان میں سے یہودی تھا تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے وہ اس کو لے کے عمر ابن سادی اس کا نام تھا اس کو لے کے آگے انہوں نے کہا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے اس نے پناہ دی تھی اپنے گھر میں مجھے بچایا تھا مجبر اس کا ایک احسان ہے میں اس کو معافی دینا چاہتا ہوں پناہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ بھی مہربانی کریں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی تو ہم, ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے ایک لڑکا تھا رفاع ابن قرع وہ بالک نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں لگیں گے یہ تو بےچارا ابھی بالکل نہیں ہوا موچی نہیں پھوٹی لڑائی ولائی نہیں لڑی ہمارے مہربانی اس اس کر کے چھوڑ دیں اپنے اچھا اس کو دیں اچھا خدا کی قدرت ہے جب ان دونوں کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے ہم مسلمان ہوتے ہمیں کلمہ پڑھوا دیں تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے سات سو آدمی ان کو وہاں تہ کیا گیا اور ان کو گڑو میں ڈال دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں میں ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام ہے تو بنی قرعہ کے اس غذیے کو ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اپنے فرمایا کہ دیکھو بات سنو اب ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور جن جن قبائل نے قریش کا ساتھ دے کے مدینے میں چڑھائی کی ہے سب کو ادب سکھانا ہے حضرت محمد ابن مسلما کو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ہزار کا لشکر لے کر فوراً جاؤ اور فوراً جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلا فلا قبیلوں پر حملہ کرو ان ظالموں پر جنہوں نے کفار قریش ہمارے معاہد تھے ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ تو حضرت محمد ابن مسلمہ ایک ہزار کا لشکر جررار لے کے چلے بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ آگے جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں وہ تو بھاگ گئے وہ پہاڑوں میں چھپ گئے ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدہادی کی ہے حضور ہمیں سزا دیں گے وہ بھاگ گئے لیکن اللہ نے مہربانی کی, کی تیس ہزار کے قریب تو بھیڑ بکریاں بھی تھیں اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے وہ محمد ابن وسلم سارا مال لے کے واپس آ کہ چلو ان کو اتنی سزا آئی کا چلو بھاگ گیا لڑائی تو نہیں لڑی چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مزاق تو نہیں تیس ہزار بکری ہے قبیلے کی چلی جائے اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لڑائی لڑکے یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں وہ کافر بھاگ گئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کے خلاف اسی طرح بنو اسد کے خلاف اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی فضارہ کے خلاف جتنے جتنے قبائل احابیش کہتے تھے سب کے خلاف حضور نے چڑھائی کا حکم دیا کہ سب کو سدا اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی جگہ کو خاص لڑائی کا واقعہ بہت کم پیش ہے حتیٰ کہ حضور مدینہ منورہ سے چلتے چلتے چلتے یہ عثان اب جب آپ مدینہ جاتے ہیں راستے میں ایک وادی آتی ہے عثفان عثفان تک حضور پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ مار رجی مار رجی تک آپ پہنچے حتیہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے میں نے دیکھا کہ ایک قبر پر حضور بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور میں نے کبھی حضور کو ایسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ قبر پر اللہ کا نبی بیٹھ کے روئے تو کافی دیر تک حضور سرکار دو جہاں روتے رہے اور کافی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر میں قریب گیا سلا تو سلام مرض کیے اور میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی قبر کے پاس اتنا بیٹھے ہوں یا اس کے پاس روئے ہوں تو آپ نے فرمایا عمر امن حاضر انہازہ امن حاضری قبر امی یہ میری اماں کی قبر ہے میری والدہ کی قبر ہے تو آخر بیٹے کو ماں تو یاد آ اور یہ بھی ساتھ فرمایا ستازن تو ربی ازور امی فم اللہ سے میں نے اجازت مانگی اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ گیا ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی پھر میں نے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے, دے تو اللہ نے فرمائیا یہ اجازت کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے ہو گئی وہ تو اسی سب کا پہ تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے محمد ابن اپنے رضی علی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے خدا کی شاہ راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے انہیں کہا پتہ نہیں یہ کون ہے آگے دیکھا تو ایک آدمی کپڑے لے کے سویا انہیں اٹھا کے کون ہے پکڑ لی اتنے کہا بھی میری نہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ ہم نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی میں تو ایک مسافر آدمی ہوں مکے مقدمہ جا رہا ہوں تھک گیا درخت کے نیچے سو گیا اللہ کے بندو تم لوگوں نے آگے مجھے پکڑ لیا کیا کر رہے ہو ان نے کہا کہ نہیں ہو تو کافر انہیں کہا ہاں ہوں کافر ان نے کہا پھر راعت, کفر سے ہماری کھولی جنگ ہم نہیں چھوڑتے البتہ تم ایک رعایت دیتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کریں تمہیں کہتے کچھ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک تو جب وہ مدینہ منورہ میں واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اس کو حضور نے فرمایا محمد ابن مسلمان جانتے ہو یہ کون ہے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے بندے یہ تو اسامہ ہے یہ تو ابن اسال یہ سمامت ابن اسال ہے یہ تو بنو حنیفہ قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے اس کے پیچھے تو ستر ہزار کا لشکر ہے یہ تو ستر ہزار جوانوں کا سردار ہے جس کو ہم قیدی بنا کے لے آئے انہوں نے کہا آدھو راستے میں آ گیا آپ نے ہمیں آپ تم چکے قیدی بنا چکے ہو ہوتی قیدی ہے اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا رات گزر گئی حدوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو پانی دو کھانا دو سب کو دو لیکن حدود صلی اللہ علیہ وسلم گدوے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سماما کیا حال ہے تمہارا تو کہا اندی خیر, اندی خیر. آپ نے فرمایا اچھا کیا ارادہ ہے تمہارا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیث میں اور سیر میں اس کے جملے لکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی کیا لگا ان تختل تختل وہ ان تاف تعفو ان شاکر وہ ان تتل فتل ماشا اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں کوئی بات نہیں لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں میں بھی خون والا ہوں برادری والا ہوں میری برادری بھی بدلہ لے گی اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک مرد ہوں میں احسان ضائع کرنے والا بندہ نہیں اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو فطر و ماش ہے جو مانگتے ہیں مانگ لیں اگر آپ مجھے مالی فدیہ دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں جو چاہیں طلب کریں میں دے سکتا مجھے کوئی کمی نہیں میں سردار حضور نے فرمایا اچھا رہنے دوست اس کسی حال میں دوسرا دن گزر گیا حضور نے فرمایا ہاں بھائی سماما کیا حال ہے نے کہا ہال حضور میری وہی بات تیسرا دن گزر گیا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدرے فرمایا سال کیا حال ہے کیا چاہتے ہیں وہی حضور قتل کریں تو میرا بدلہ لیا جائے گا چھوڑ دیں تو مر دوں احسان کا بدلہ دوں گا اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو حکم فرمائے اب نے فرمایا دیکھو سماما ہم تم سے کچھ نہیں لیتے افا نا کا ہم نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا میں نے کہا بہت اچھا آپ نے احسان کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ مجھے بھی شکر گزار پائیں گے میں کوئی ایسا گرا پڑا وہ راستے کی گلی کا آدمی نہیں ہوں تھوڑی دیر کے بعد گیا اور غسل کر کے واپس آیا اور کہا شد اللہ, الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ حضور مجھے مسلمان کر دے میں نے جو تین دن اسلام دیکھا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دین آپ کا سچا ہے آپ کو بڑی خوشی ہوئی اتنا بڑا آدمی مسلمان اور اس نے کہا ضرور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا آپ کے صحابہ راستے سے مجھے پکڑ لیا اب عمرہ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا تم میں عمرہ تک جاؤ اپنا عمرہ پورا کرو حضرت سما مت نیا سال نے وہاں سے چل پڑے احرام باندھا مکے میں آ اب جب مکے میں آئے تو آپ تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں کی لبیک ہے لبئی کل ملبیک لبئی کلا شری کلک الب انمد لا شری کلک احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اکیس سماج کا اکیس و حلقہ کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک الگ اللہ شریق نہ ہو الگ امل کو تو جب انہوں نے سنا کہ سمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ جناب سارے کافر دوڑے ان کو تو پتا تھا نا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے سبا تھا سبا تھا یار سماما کاسلم انہوں نے کہا تم سابی ہو گیا باپ دادے کا دن چھوڑ دیا اس نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں اچھا مسلمان ہو گیا ہوں تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیتے مرضی عمرہ ختم کیا کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا انہیں کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے تو مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا مکے والو تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑ میں تو مسلمان ہو گیا ایک بات یاد رکھ لو میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے انہوں نے کہا نہیں, نہیں ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے باری مرضی وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اپنے علاقے کا بل کیا اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دینا قرآس نے مجھے گرفتار کر لیا اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانا نہ گزرنے دو کوئی ان کا تجارتی وفت لوٹ اور اپنے علاقے میں ایک ذرا کوئی غذائی اجناز نہیں گزرنے دینی اور ساری غذائی اجناز آتی تھی یماما سے تماما سے سارا علاقہ تو وہی آباد تھا اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ سما نے یہ کر دیا انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تم پھر ایسا نہ کرو انہوں نے کہا اب میری مرضی ہے چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی میں کوئی معافی معافی نہیں مانگتا میں قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے تم کیا ہو قریش تمہاری تعداد تو دو ہزار مقاتل بھی نہیں ہے میرے پاس ستر ہزار مقاتل ہیں کیا بچوں والی بات کرتے ہو مجھے دو سزائے موت دیتے ہو دیتے دو میں اپنا بدلا لوں گا انہیں کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے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 جب خوف چلا جائے پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کاٹتے اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کہ اللہ یعنی ان منافقوں کو تو مدین منورا میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں کھندک کے بیٹھا ہوا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا بس زیادہ زیادہ ان کو یہ خیال تھا لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے یا لو بادون الحزاب المیز حبو ان انبائکم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 جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا من قضا نحبا من ينتظر وما لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے بعد بھی انتدار میں ہیں وہ ہرگز نہیں بدلے اللہ حسین اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے انشا اور چاہے تو منافقوں کو عذاب دیں او ان اللہ کا غفوری اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کیلے <خیرًا> گئے کچھ بھی نہ ملا وہ کف اللہ کتا اللہ نے مومنوں کو کتاب سے بھی بچا لیا وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ من کان اللہ من عزیزا اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہلِ کتاب کو وہ بنی قریدہ ان کو اپنوں کے کنوں سے ہم نے اتارا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبِ ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈالا فریقا تکتلون و تأثیرون فریقا ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا ایک کو قید کیا گیا وَأَوْرَسَكُمْ أَرْضَهُمْ بَدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ